اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور آپس میں جھگڑ او ناؤ کے پھر بزدال لی کرو گے اور تمہاری بندے ہوئی ہوا جاتی رہے گی اور صبر کرو بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے